والله ضده واللا نده وله مثله له واللا مثالله ونشهدون نه صعیدنا ومالانا و معلی مونا و مرسدونونه ومخرجونه من نبدلومات إلى نوری محمد عبد ورسستولو الله مسلله واصل معالی واعله آلی وصحاب وازواده وذغات جمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يتعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده وقال تعالى ومن أظلمه ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سادة الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين حضرت طالوت علیہ السلام کو جب ایک لشکر کا امیر بنایا گیا جس کو ایک بڑی جنگجو قوم سے واسطہ تھا تو وہاں سے جب وہ نکلے تو رستے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ اپنے لشکر کو آزمالو ان کا امتحان لے لو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ چوری کھانے والے کتنے مجنو ہیں اور خون دینے والے کتنے فرمایا فلما فاسلا تالوت جب طالوت جدا ہوئے الگ ہوئے نکلے وہاں سے اپنے گاؤں سے اپنی قوم سے اپنے لشکر کو لے کر بے جنود دے کالا ان اللہ مبتلی کم ہر اللہ تعالی تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمانا چاہتی اور وہ آزمائش یہ ہے کہ تم یہاں سے پانی مت پیو دھارا پیاس لگی ہوئی ہے اور حکم یہ ہے کہ پانی نہیں پینا اللہ مانے طارف غرف صرف ایک ہاتھ کا چلو پینے کی اجازت اچھا یہ اور بڑا امتحان ہے نہ پینے سے تھوڑا سا چک کے چھوڑ دینا یہ اس سے بڑا امتحان ان اللہ مبتلی کمبے نہر اللہ تعالیٰ تمہیں نہر کے ذریعے دریا کے ذریعے آج چاہتا ہے فَمَنْ شارے مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي جس نے اس میں سے پی لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ لَمْ لم یا ہو اور جس نے اس کو نہ چکھا ف مِنِّي تو وہ میرے لشکر میں سے ہوگا وہ میرا ساتھی ہوگا اللہ من اتارف اگر فتم بھیا سوائے اس کے کہ جو ہاتھ سے چلو بھر کے تو پی لے بس زیادہ نہیں پینا ایک چلو کی اجازت فشاری بو من ہو اللہ ہو تھوڑوں کے سوا باقی سب نے پی لیا دیکھی جائے گی جو ہوگا تب تو, تو پیاس بجاؤ تو وہ چلو پر اکتفا نہیں کر سکے بلکہ انہوں نے پھر پیٹ بھر کے پی لیا دو طبکے ہو گئے فیل ہونے والے پاس ہونے والے آگے چل کے دونوں کے رویوں میں فرق ہے جب لشکر سامنے آیا فلم جاوز ہو مناہ کالو لا کا تعلاوما بے جالو تھا و جنو جنہوں نے پانی پیا تھا پیٹ بھر کے خمار چڑھا ہوا تھا انہیں آگے جنگ آگئی کہنے لگے ہم یہ جولیٹ اور اس کی فوج کا کیسے لا پاکہ نہ لیاؤ ہمت ہی نہیں ہماری کام کا مروانے والی بات ہے اگر ہم مروانا چاہتے تو مقابلہ نہیں ہمارا روس یہ پانی پینے والے تھے قَالَ أَنَّهُمْ كَم مِّن غلبت جن اللہ جنہوں نے پانی نہیں پیا تو ان کا رویہ دیکھا تم ان کی کثرت کو دیکھتے ہو کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ ہیں اللہ کے نصرت کے بول رہا ما برین اللہ تمہارے ساتھ ہے تم بندے گن رہے ہو یہ دو رویے تھے اور یہ اس وجہ سے تھے کہ ان میں سے ایک جماعت امتحان پر پوری نہیں اتری یہ ایک امتحان صحابہ کو اللہ نے فرمایا اصل کو بینکم آپس کے معاملات درست کرو آپس کے معاملات درست کرو دشمن سے سامنا کرنا ہے تو پہلے آپس کے معاملات صحیح کرو ورنہ مار کھا جاؤ آتی اللہ ورسولہ رسول و اسلح وزاد بہ نکم اللہ رسول آپس کے معاملات کو درست کرو اور اللہ رسول کے اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصلحو وضاعت بہ آپس کے معاملات کو درست کرو تسلیحہ کرو ان کا مینٹیننس کرو ان کا انہیں ہالکن آپس کے معاملات آپس کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے اور تنازے مونڈ کے رکھ دیتے ہیں ہالکن حلاق کہتے نا باربر بار شاپ کو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور میں بال مونڈنے کی بات نہیں کر رہا ہوں نو حال کو دین یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتا آپس کتنا جاتا اصل ہو جاتا بہن کو معاملات کو درست کر کے ایک ایسی سوسائٹی کا ماڈل پیش کرو لوگوں کے سامنے کہ لوگ تمنا کریں کہ وہ کاش کے وہ ان کے اندر آ جائے سیمپل دو نا لوگوں پہلے ایک چیز تیار ہوتی ہے لیبارٹری میں اور کہا جاتا جی ایک دو سال میں یہ مارکیٹ میں آ جائے گی کمرشل بیس پر دوا تیار ہوتی ہے اخبار خبر میں آ جاتی ہے کہ فلاں بیماری کی دوا تیار ہو گئی ہے لیکن یہ تجارتی بنیادوں پر ابھی مارکیٹ میں آنے میں دو سال لگیں گے کم از کم سیمپل تو دو, دو نا کہ دیکھو کتنا پیار ہے مسلمانوں کے اندر کتنی محبت ہے ان کے اندر کتنی ہارمنی ہے ان کے اندر اور پاکستان والوں فکر مت کرو چند سالوں میں ہم یہ تجارتی بنیادوں پر اسلام آباد تک پہنچا دیں گے اب جو ماڈل آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے وہ کیا ہے وہ اسلحات بین کہاں ہے وہ بلکہ پہلے تھوڑے تنازے ہیں ہمیں ساتھ شامل کر لو تو پھر ہم کیما بنا دیں گے اتنے زیادہ ٹکڑے کر دیں گے قوم کے اور ملت کے اور امت کے کہ پہلے صبائی اور لسانی بنیادوں پر بٹے ہوئے ہم ان کی مسجدیں بھی جو ہے وہ الگ کروا دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا تم جنت میں کبھی نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو ڈیر سارے نیک کام کرو ایمان نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کنیکشن کوئی نہیں ہے سارا دن ڈائل کرتے رہو جب تک تمہارا کنیکشن نہ ہو اور وہ ایمان کے ساتھ ایمان وہ چیز ہوتی ہے جس وہ ریسیور ہوتا ہے بندے کے اندر وہ کارڈ ہوتا ہے آپ موبائل لیتے ہیں نا اس کے اندر سم کارڈ آپ ڈالتے ہیں تب جا کے وہ پھر وہ آپ کا رابطہ ہوتا ہے اتصالات کے ساتھ وہ کارڈ نہ ڈالیں تو موبائل بے شک بیٹری چارج کر کے جیب میں رکھیں کہیں رابطہ نہیں ہو سکتا بندہ بے شک گورا چٹا ہو سارے کام کرتا ہو بیٹری اس کی چارج ہو لیکن اگر اندر ایس کارڈ ایمان والا نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا ورک کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا لا تد کھول جنت تو مین تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو اس لیے کہتا ہیں وہ من تو وفیت من آف وفہ والمان ہے ومن اللہ جس ہم میں سے جس کو تو وفات دے تو ایمان پر وفات دے اس لیے کہ ان المورہ بالخواتین خاتمہ جس آدمی کا جس حالت میں ہوتا ہے قیامت کے دن اس حالت میں کنسیڈر ہوتا بندہ اگر دور میں چھ چکر پیچھے رہا لیکن فنش لائن پہ وہ آگے ہے تو کوئی نہیں کہتا ہو یہ تو چھ چکر پیچھے تھا ہی آگے یہ کیسے پہلے نمبر پر آ سکتا ہے فنش لائن پہ وہ کس حالت میں پہنچا ہے وہ دیکھی جاتی تو لا تدخل آتا تو مینو اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو تم جنت میں نہیں جا سکتے یہ پہلی چیز ولا تو ح اور جب تک تم مسلمان آپس میں محبت نہ کرو تمہارے اندر ایمان کوئی نہیں ہو سکتا جب نیٹ ورک ورک کے ساتھ آپ کا رابطہ جڑتا ہے تو کوئی نشان آتا ہے نا موبائل پہ جڑ گیا ہے کم ہو تو وہ غائب ہو جاتا ہے فرمایا جب تمہارا رب سے رابطہ ہو جائے گا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں آپس سے میں پیار ہو جائے گا محمد الرسول اللہ ولہزین ماہ الكفار رحماؤ بین ایک علی فرمایافرین مومنوں کے سامنے جھکے جھکے رہنے والے عدل کمزور عزتن علی کو کافروں کے مقابلے میں بڑے جسے اقبال نے کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن سیاحت کا ترجمہ جب تک تمہارے اندر محبت نہ ہو ثابت یہ ہوا کہ ایمان کوئی نہیں ولاد تو من حتا تہاب مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں پیار نہ کرو تو ماضی ہو سکتے ہو قاضی ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو قاری ہو سکتے ہو فلاں ہو سکتے ہو ڈھی ہو سکتے ہو مومن نہیں ہو سکتے ولا تو میں نو اطاطا جب تک تمہیں آپس میں پیار نہ ہو تم مومن نہیں ہو سکتے اور مومن نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتے رمضان کے بارے میں ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ بخشنے کے فیصلے کرتا تو فرماتا ہے جن دو مسلمانوں کے دلوں میں کینہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں ان کا کیس چھوڑ دو جب تک آپس میں راضی نہ ہوتے جب یہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں تو میں کو معاف کروں پہلے دونوں پارٹیاں راضی ہوتی ہیں تو پھر راضی نامہ عدالت میں داخل کرتی ہیں تو عدالت اس کو ریٹیفائی کرتی ہے نا ان کے راضی نامے کو قبول کرتی ہے پارٹیاں راضی نہیں ہو رہی عدالت کیسے راضی نامہ کرے گی تم دونوں راضی نہیں ہوتی اللہ کیسے بخشے گا تمہیں تم نہیں بخشتے ایک دوسرے فور میرے پاس ان کے کیس لاؤ جن کے سینے صاف ہیں بڑا ہوا ہوا ہے کسی کے بارے میں ان کے دل میں پینا کوئی نہیں ہے ایک صاحب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین دن یہ بشارت دیتے رہے کہ یہ بندہ زمین پر چلتا ہوا جنتی اگر کسی نے زمین پر چلتے ہوئے کسی جنتی کو دیکھنا فلاں بندے کو دیکھ لے کسی صاحب نے پیچھا کیا ان کا مہمان بن کے رہے ان کے گھر کے اندر دو تین دن دیکھا یہ تو نارمل عبادت کرتے ہیں جیسے سارے لوگ کرتے ہیں چلنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اس کی عبادت کی حکارت میرے دل میں آئے اور میں یہ سمجھوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے میں نے بہتر سمجھا کہ میں بس طرح بان جاتا ہوں تو پھر اس سے انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا گھر والوں کے ساتھ کوئی تنازع نہیں تھا میں ایک چیز چیک کرنا چاہتا تھا تین دن سے اللہ کے رسول بشارت دے رہے تھے کہ جو بندہ ابھی آئے گا وہ زمین پر چلتا ہوا جنتی اور تم ہی آتے رہے تو میں یہ چیک کرنے آیا تھا کہ تمہارا کیا خاص عمل ہے انہوں نے کہا میرا بھائی جو عمل ہے وہ تم نے دیکھ لیا ہے اتنی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے سامنے جتنا البتہ میں رات کو سونے سے پہلے سینا صاف کر کے سوتا ہوں تمام لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں کسی کا کینا لے کے دل میں نہیں. وہ خاص عمل یہ ہے اور رب بھی اس کو بخش کے سلاتا جب تک تمہارے اندر محبت نہ ہو تم مومن نہیں ہو سکتے یہ لوگوں کو سنانے کے لیے حدیث ہے اور یہ آپس میں سے مراد کیا ہے آپس میں سے مراد ہے کلمہ پڑھنے والے جو بھی کہتا ہے الا اللہ شد اللہ, اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ آپس میں ہم نے اس آپس میں کو پہلے تو چھوٹا کیا جماعتوں میں لے آئے کہ آپس میں جماعت والے ایک دوسرے کو پیار کریں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائی کریں ایک دوسرے کو گاڑی ادھار دے دیں ایک دوسرے کی بیماری میں عیادت کریں ایک دوسرے کے ماتم میں تعزیت کریں ایک دوسرے کا جنازہ پڑھیں یہ ہے اشدافاروحم آؤ بہنا ہم یہ ہماری تربیت گاؤں کا مونوگرام ہوتا ہے یہ اس کا موٹو ہوتا ہے اشدا الکفار دوسری جماعتوں کے لیے جو ہماری جماعت سے باہر ہے پہلا تو اس ترجمے کا پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ جو ہماری جماعت سے باہر ہے وہ ان میں شامل ہے اور روحماؤ بہ نہ ہم سے مراد جماعت والے آپس میں اور اسی وجہ سے ہر جماعت جن کو لے کر بیٹھی ہے وہ دوسروں کو کفار ہی سمجھتی کفار ہی کی طرح کا رویہ ان کے ساتھ گولی مار دیتے مسجد بن رہی ہے کوئی مندر نہیں بن رہا مسجد بن رہی ہے اور جس جگہ سے گولی چلائی جا رہی ہے وہ بھی مسجد ہے حیدرآباد بی بی سی نے کیا مزے لے لے کے دو تین دن وہ پروگرام چلایا غیر مقلدین مسجد بنا رہے ہیں سامنے ہری پکڑی والوں کی مسجد مسلمانوں میں توتا گروپ اب نبی کی سنتیں ٹریڈ مارک بن گئی سنت نہیں رہیں گے اماموں کا رنگ اب کافی لائٹ ہو گیا ہے گرین پہنا ہے تو پتہ چل جائے گا یہ جناب وہ دعوت اسلامی والے وائٹ پہنا ہے تو پتہ چل جائے گا یہ فلان گروپ کالا پہنا ہے تو پتہ چل جائے گا یہ صحابہ سپائی صحابہ والا گروپ اب یہ ٹریڈ مارک بن گئے سنتے نہیں رہی اب وہ جماعت کا جھنڈا سمجھ کے اس کو باندھتا ہے نبی سنت سمجھ کے نہیں باندھتا ان کی مسجد سے گولی چلی ہے ایک عورت جس کا بچہ ابھی تین چار ماہ کا تھا کوٹھے پہ چڑی کپڑے ڈال رہی تھی وہ بچے کے پوتڑے دھوئے ہوں گے اس نے ڈال رہے گولی لگی جناب ان کی وہ شہید ہو گئی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی کیا عورت مندر تو نہیں بن رہا تھا مسجد بن رہی تھی اللہ کو سجدہ کرنا تھا قبلے کی طرف کرنا تھا فاتحہ پڑھنی تھی سبحان ربی اللہ اعلی کہنا تھا سبحان ربی العظیم کہنا تھا للہ کہنا تھا کیوں ماری ہے گولی تم پاکستان میں نہیں بننے دیتے تو وہ ہندوستان میں کیسے بننے دیں گے ہندوؤں کو کیا گلا کرو گے تم کہاں ہے وہ محبت جتنی دینی جماعتیں وہ ٹیومر بن گئے اللہ وہ جو میں نے پہلے کیا تھا کہ تحریکی جماعتیں ان کے اندر وہ فکی اختلافات کی بنیاد پر کوئی نفرت نہیں ان کی مساجد میں کوئی چلا جائے کوئی اعتراض نہیں نہ مسجد ہوتے ہیں نہ اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں یہ ٹیومر ہیں ٹیومر ان کے اندر کینسر بھرا ہوا ہے نفرت سلام کرنے کے روادار نہیں یہ ماڈل ہے جو آپ کو بتایا جاتا کہ فکر مت کریں ہم ایک دو سال میں آ جائیں گے اسلام آباد پھر آپ کی خبر لیں گے سب سے پہلے ایک ماڈل تیار کریں خود بھی تو امتحان سے گزریں اپنی مساجد کو اوپن کریں بسم اللہ یہاں سے جس طرح مسجدیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں نا ہم اسلام آباد آ تو فوج کے بریگیڈ بھی پھر ہوں گے ایک فوج ہے پھر الگ بریگیڈ ہوگا یہ بریلویوں کا یہ دیوبندیوں کا یہ غیر مقلدین کا پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف جناب. وہ علاقے ان کے ہوں گے گرین لائن لبنان میں جیسے عیسائی بریگیڈ تھا ان کا پھر مرابطون تھے پھر شیوں کا الگ تھا سنیوں کا الگ یہ آپ کو بتایا جا رہا کہ جب ہم آئے تو جو مسجد ظالم رجسٹر کر سکتا ہے مسلمان کو نہیں گھسنے دیتا اس میں اس سے کسی چیز کو بھی توقع کی جا سکتی اللہ نے فرمایا اس سے ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے وہ من عدلم مساجد اللہ ہے یہ کہتے ہیں یہ تو مکے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حضور کو روکتے تھے تو اللہ یہ کہہ رہا کہ مسجد حرام میں کسی کو ذکر کرنے سے جو روکے وہ کون اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا لیکن اللہ نے مسجد نہیں کہا اللہ نے کہا مساجد وہ من اول مم مم من آ مساج اللہ ان یوز کرافی ہاں اسم و صافی خراب جو مسجد کی تخریب اور اس کی بربادی کے لیے کوشش کرے اور اس میں ہم مسلمانوں کو اللہ کا نام لینے سے روکے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا سیکولر تو کوئی نہیں روکتا مساجد سے. یہ امامے والے روکتے ہیں یہ بارش روکتے ہیں یہ میراب والے روکتے ہیں پہلے اپنی تو اصلاح کرو پہلے اپنے اندر تو اللہ رسول کے احکامات لاؤ پہلے مومن تو بنو دوسروں کو اسلام سپلائی کرتے کے پہلے تھوڑا سا خود بھی چکھ لو الا فرمایا اوالا عبدالکم اعلی شعین میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں اذا عال تمہ ہو اگر تم اس کو کرنے لگو ہاں تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ آپ دیکھیے جب یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ لوہے چون ہے یا نہیں لوہے کا برادہ ہے یا لکڑی کا برادہ ہے تو اس کا ایک امتحان لیا جاتا ہے اس کو برادے اور لوہے کے برادے اور لکڑی کے برادے کو مکس کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مکنتیس پھیرا جاتا ہے وہے کا برادہ رسپانس دیتا ہے اور چمٹ جاتا ہے میگنیٹ کے ساتھ وہ الگ ہو جاتا ہے لکڑی والا ادری رہ جاتا ہے. اسی طریقے کا یہ ایک امتحان بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تمہارے اندر پیار ہوگا اور اگر پیار نہیں ہے تو ایمان نہیں تو پہلے مومن تو بنو آپس میں محبت تو کرو اوالا عدالحم اعلی شعین کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں اذا ال ہو کہ جب تم اس کو کرنے لگو تحاببتم تم تو تمہارا آپس میں پیار ہو جائے میں تمہیں وہ نسخہ نہ بتاؤں یہ لوگوں کی توجہ لینے کے لیے ایک انداز ہوتا ہے اللہ چلن فرما یا جینا من حل عدالحم علاج رات میں تم جی کم ازابن علیم ایمان والوں کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں عزاب علیم سے بچا کے لے جائے یہاں وہی انداز ہے فرمایا آپس میں سلام زیادہ کیا آپس میں سلام زیادہ کیا کرو یہ کلوریکس کا کام کرتا ہے داغ دبے سٹبن جتنے بھی وہ داغ ہیں جو اور کسی کے سے نہیں اترتے وہ اس بلیچ سے اتر جاتے کینہ دھل جاتا ہے اتنا اس کے اندر اثر ہے ایک بند ہے آپ کی تو, تو میں, میں کبھی ہو گئی ظاہر ہے ادھر بھی داغ ہے ادھر بھی داغ ہے سامنے سے آ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ابھی یہ منہ ادھر سے کر کے گزرے گا اور وہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں کس جگہ سے گزروں کہ میرے کپڑے بھی اس کے ساتھ نہ لگے اور جب آپ پاس پہنچے اور آپ نے کہا جی السلام علیکم یہ ایک سرپرائز ویپن یہ تار پیڈ اس کی توقعات کے بالکل برعکس ابا علیکم السلام وہ کہنا وہ مجبور ہے فرض ہے اور اس وقت اسے احساس ہوگا کہ میں نے اس بندے کے بارے میں کیا سوچا تھا اور یہ کیا یہ چیز اس کو بعد میں اس چیز پر آمادہ کرے گی کہ وہ آپ سے آئے اگر سامنے نہیں آ سکتا تو فون پہ بات کرے گا یار وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں اس وقت ذرا موڈ میرا آپ کہیں کسی سے جگڑ کے آ رہا تھا تو بس آپ سے بھی ہوگی تلخی تو ذرا معاف کر دیں مجھے آپ عہدہ ختم ہو گئے سلام کر کے آپ نے کمیونیکیشن کو دوبارہ رین انسٹیٹ کر دیا شیطان نے دروازہ بند کر دیا تھا انما یرید شیتان وہاں بینکت ولبا شیتان تو چاہتا کہ تم روٹھو روٹھو تو ایمان ختم ہو ایمان ختم ہو تو رب سے تمہارا رابطہ ٹوٹے اور وہ تمہیں پکڑ کے لے جائے بچہ جب ابو کا ہاتھ چھوڑتا ہے تو اغوا ہوتا ہے نا کہ ہاتھ پکڑے ہوئے بھی اغوا ہو جاتے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے ابو کا پھر کوئی اسے آتا اور کہتا چلو میں تمہیں ابو کے پاس لیتے نا کوئی اسے ٹافی دکھاتا اگوا کر کے لے جاتے جب تک تمہارا ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں رہے وہ آپ سے منہ تم اللہ سے چمٹے رہو کی ہمت نہیں تمہارے نزدیک افش اب میں کو آپس میں سلام زیادہ کیے تاکہ تمہارے اندر محبت پیدا ہو محبت پیدا ہو تو تمہارے اندر ایمان آئے اور تم جنت میں چلے جاؤ تو سب سے پہلے آپ جس نظام کو لے کے آنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں پہلے سے لیبارٹری میں تو تیار کریں اپنی حد تک تو اس کا مظاہرہ کریں پہلے ہی نفرتیں کم ہیں کہ آپ کو لا کے دو چار اور قسم کی ڈالنی تمہارے ذہن کی وسط تمہارے قلب کی وسط وہ تو اسی سے پتا چلتی ہے کہ تم کسی دوسرے مکتبہ فکر کے نمازی کو اپنی مسجد میں برداشت نہیں کرتے اس کو تم اپنی بیٹھک سمجھتے ہو گھر خدا کا گھر نہیں سمجھتے اگر تم اسے اللہ کا گھر سمجھتے تو وہاں اللہ کی مرضی چلنی چاہیے تمہاری مرضی نہیں چلنی چاہیے اور اللہ کہتا ہے وہ ان المساجد اللہ یاد رکھو مسجدیں اللہ کی ہیں نے انہیں اپنے نام لگایا ہم جسے چائے آنے دیں تو جس طرح یہاں مساجد اوپن سینے پر ہاتھ باندھنے والے کے لیے بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والے کے لیے بھی پیچھے بھی باندھ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں جو نزدیک ترین مسجد ہے اس میں تم چلے جاؤ ایسے نہیں جیسے بندہ بدائی اڈے پہ جاتا تو پڑتا ہے راولا کوٹ جانے والی کون سی بات آگے سے ہو کے بورڈ پڑتا ہے ایسے بندہ مساجد کے باہر پھر رہو اور بندہ پوچھے جی کیا ڈھونے یہ رہا اپنی مسجد ہیں جس کا مینار تمہیں نظر آ گیا اس میں چلے جاؤ اللہ کا گھر ہے اور مساجد والے ان کو آنے دو امام تم ٹھیک ہے اپنے مکتبہ فکر کر رکھ کوئی بات لیکن نمازیوں کو تو مت روک, اٹھا کے باہر تو مت پھینکو مسجد کو تو مت دھو نظام مستفیٰ کے نعرے لگاتے ہو پہلے وہ مصطفیٰ والا کلیجہ بھی تو لاؤ نا صلی اللہ علیہ وسلم نجران سے عیسائیوں کا وفد آتا ہے ان کی عبادت کا وقت ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہماری عبادت کا وقت ہو گیا اور آپ فرماتے ہیں مسجد کو اس کونے میں عبادت کر کلیجا ہے تمہارا اتنا کون سا نظام مستفا تم جا یہ نظام مستفیٰ نہیں ہے جو تم نے بنایا ہو مساجد کو اوپن کرو مساجد کو تم نے اپنے قلعے بنا لیا اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام آباد کو اس قلعے کے ذریعے فتح کرے مساجد اوپن کرو تمام مسلمانوں دوسری بات اگر کسی قانون کے بارے میں آپ کو اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے بارے میں شک عدالت میں جائیں حکومت سے مطالبہ کرے وہ تین ججوں کو بجائے پانچ بنا دے شرح عدالت کو سول کوٹ کی سطح پر لے آئے وہ مطالبے کرو جن پر کسی کو کوئی اختلاف نہ تاکہ تم ایک دوسرے کے خلاف مہم نہ کوٹ پہ لے آؤ کسی خاص فقہ کے نام سے اسلام کو مت لاؤ کتاب و سنت کے نام پر لاؤ کورٹ میں جاؤ اپنا مکتبہ فکر پیش کرو اور اس کو قرآن و سنت سے بیک اپ کرو ثبوت دو کورٹ وکیل پیش کریں دلائل اپنے اپنے پکا کے اپنے مکتبہ فکر کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیں عدالت فیصلہ کرے کتاب و سنت کے مطابق کون سا ہے بات ختم ہو جائے فقہ جعفیہ پہ اعتراض ہے یہ ڈنڈے سے ختم نہیں ہوگی نہ مارنے سے سننی ختم ہو سکتے نہ شیے ختم ہو سکتے کورٹ میں چلے گئے فکا جافریا والا چاہتا کہ فکا جعفریا کے مطابق فیصلہ ہو تو اپنی فکا کو قرآن و سنت سے ثابت کرے بیک اپ کرے اس کوٹ کتاب و سنت کے مطابق ہی مانے گی نا اگر کورٹ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں اور آپ نے جو دلائل دی یہ ثابت نہیں ہوتی چھٹی ہو جائے گی جو پچھلے فتنے محب ہوئے ہیں اور ختم ہوئے ہیں جو فرقے وہ کس طرح سے ختم ہوئے ڈنڈوں سے تو ختم نہیں ہوئے اسی طرح ہوئے دونوں طرف کے دلائل ہوتے تھے کوٹ فیصلہ کر دیتی تھی آپ کا ختم ہے جی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہوا بات ختم ہو جاتی اس سے فساد بھی کوئی نہیں پھیلتا کسی کو اعتراض بھی کوئی نہیں ہو سکتا قوانین کا فیصلہ وہ کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آشا اگر تیری قوم تازہ تازہ ایمان نہ لائی ہوئی ہوتی اور میرے اس قدم سے ان کے ایمان کے متزلزل ہو جانے یا پلٹ کے واپس چلے جانے کے کا خطرہ نہ ہوتا یہ کہ ابھی ان لوگوں کے دلوں میں ایمان گھسا نہیں ہے پوری طرف ابھی میرے کسی قدم سے یہ متنفر ہو گئے تو پلٹ کے فوراً واپس چلے جائیں گے تازہ تازہ ایمان نہ لائی ہوئی ہوتی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں بیت اللہ کو حدم کر کے اس کو ابا ابراہیم کی بنیادوں پر بناؤ لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ تازہ تازہ ایمان لائے ہیں اور یہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ لو جی انہوں نے جو بسم اللہ ہی بیت اللہ کو گرا کر کی نبی کو کتنا خیال ہے ایک جائز کام ہے اس کے باوجود لوگوں کے ایمان کا اندازہ کر کے حضور اس سے بھی رک گئے آپ نے حج کیا بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور پلٹ کے آ کے آپ نے فرمایا عائشہ آج میں نے وہ کام کر دیا جو آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا یہ کیسا کام کر دیا آج میں میں آج بیت اللہ کے اندر چلا گیا ہوں اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والی امت میں لوگ یہ کہیں گے کہ جی میرا تو آدھی کوئی نہیں ہوا میں اندر کوئی نہیں گیا کئی لوگ اس کو حج کا رکن نہ سمجھ لے کہ بیت اللہ کے اندر جا کے بھی نبل پڑنا جو ہے وہ سواب کا کام ہے اور اس کے بغیر حج نہیں ہوتا وہ رکن ہے حج اور میں جب اندر چلا گیا تو مجھے اس کا خیال آیا لہذا میں اس لیے اس کو کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ بات آگے چلی جائے اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ بیت اللہ کے اندر جانا جانے کا حج کے ساتھ کوئی تعلق کیسا کلیئر کیے تو آپ اگر نظام مستفی لانا چاہتے تو وہ تو محبت کا نظام ہے وہ تو پیار کا نظام ہے جو تو وہ نظام ہے جس نے عبداللہ اللہ ابن ابئی کو بھی کافر نہیں کہا وہ ثابت کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہے جو عبداللہ ابن ابئی نے نہیں کہا اور کیا کیا جو اس نے نہیں کیا چیز جی چھوڑی نہیں ہوں. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زلیل کہا کولونا لرجانہ المدینت لخر جنرل آزو منحل ادل کہتے ہیں کہ ہم جب پلٹ کر مدینے جائیں گے وہاں پہنچیں گے تو ہم ایسے عزت والے زلیلوں کو نکال باہر کریں گے یہ تو پناہ گزین نکال مہاجر نکالو نہیں آس ہم عزت والے وسنی ہیں یہ خناس آج بھی ہے کہ یہ جی اصلی تو ہم ہیں مدینے کے سٹیزن یہ تو مہاجر ہیں ہم عزت والے ہیں اللہ نے فرمایا فَإنَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ حضرت عنہ کے خلاف وہ سٹوری جسے لے کر آج کل شیعہ چلتے وہ گڑنے والا اس کا سٹوری رائٹر جو تھا وہ عبداللہ ابن ہو اور عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اجازت ہو تو میں اس کی گردن مار دا. عبداللہ ابن ابئی کا اپنا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے باپ کو جب بھی قتل کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا تو حکم مجھے دینا میں اپنے باپ کا سر کاٹوں گا میں نہیں چاہتا کہ کوئی ان کا سر کاٹے اور پھر کبھی میرے اوپر تعصب غالب آ جائے کوئی مجھے تانا دے شیتان مجھے پمپ کرے یہ بندہ تیرے باپ کا قاتل ہے وہ بندہ میرے ہاتھ میں مارا جائے جب بھی آپ نے رادہ کیا تو ابو بکر عمر کو نہیں کہنا عبداللہ کو کہنا عبداللہ کاٹ کے لائے گا اپنے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عبداللہ ہم تمہیں اس امتحان میں نہیں ڈالیں گے تیرے باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا کہتے اللہ کے رسول حکم ہو تو گردر مار دوں آپ نے فرمایا عمر لوگ کیا کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں نا لوگ تو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا وہ کیا کہیں کہ یہ اپنے ساتھ ہوں؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے باقاعدہ ایک موٹو ہے کہ انقلاب اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے جس طرح سانپ اپنے بچے کھاتے اور آپ نے دیکھا جو بھی انقلاب آیا اس میں بڑا سانپ چھوٹوں کو کھا جاتا ہے جو لے کر آئے بنی صدر اور کتب اور فلاں فلاں خومین صاحب کھا گئے ان کو کہ نہیں ضیا صاحب کو جو صاحب لے کر جنرل چشتی جنرل فرانس جنرل فرانس ان کو کھڈے لائن لگا دیا کہ نہیں لگا مشرف صاحب کو جو لے گئے انہیں کھڈے لائن لگا دیا کہ نہیں لگا دیا فرانس کا جو انقلاب آیا تھا اس کا نتیجہ یہی ہوا رشیا میں آیا تھا اس کا نتیجہ یہی ہوا انقلاب سب سے پہلے اپنے بچے کھاتا ہے اور یہ واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے کہ جس میں عبداللہ ابن ابئی جیسا آدمی پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا اور کوئی پوچھنے والا نہیں حضور نے مرتے دم تک عبداللہ ابن ابئی کا داخلہ مسجد نبی میں بند نہیں کیا پہلی سخت میں آ کے پڑھتا ہوں ظالم تم کس نظام مستعفی کے لے کر چلے اور کس کے ماننے والے ہو پہلے اپنے اندر پہلے پڑا نظام میں کیا ہے اس کا, کا اس کی وفات ہو گئی انتقال ہو گئے بیٹا عبداللہ آتا ہے اس لیے کہ اس کو کافر قرار نہیں دیا گیا اور عبداللہ ابن اوبئی کو رئیس المنافقین کہتے ہیں کوئی مائک لال اس کو کافر نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ جسے محمد نے کافر نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کون آگے بڑھ کے فتوا دے کے کہہ سکتا آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ میرے ابا کا جنازہ پڑھائیں گے دیکھیں بیٹا ہے آپ کو مار رہے شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس لیے کہ اب ایک امید باقی ہے کہ گیا تو کم از کم کافروں کے زمرے میں نہیں گیا منافق ہے کافر تو نہیں ہے شاید کام بن جائے نے فرمایا ہاں جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتانا اور دیکھو یہ میرا کرتا لے جاؤ کفن جب پہناؤ تو یہ اپنے ابا کو پہنا دینا دیکھیے دل جوئی عبد کی وہ مسلمان جو اسلام میں اس قدر راسخ کہ اپنے باپ کا سر کاٹنے کو تیار اس کی دلجوئی ہو رہی فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور کفن کے طور پر اسے اپنے ابا کو پہنا دو چلے گئے جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ انہوں نے کیا کیا, کیا ہے منافقین کو پتا تھا اس نے کیا, کیا کیا حضور کے ساتھ وہ اس انتظار میں تھے ابھی حضور فٹے منہ کر کے واپس کر دیں میں اس کا حیران پڑا سب سے پہلا شوق اور یہ کرتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ غز و میں جب آپ کے چچا حضرت عباس قیدی بنے تھے تو وہ لمبے جڑنگے تھے اور ان کو کپڑے وغیرہ وہیں جنگ میں پھٹ گئے تھے ننگا تھا ان کا بدن تو کسی کا کُرتا پورا نہیں آ رہا تھا تو عبداللہ ابن ابئی نے اپنا کرتا دیا اس کا قد بھی اسی طرح تھا نو نو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احسان اتار دیا کل وہ چچا والا کرتا پکڑ کے نا عبداللہ ابن ابئی کی کے دن کھڑا ہو جائے اس لیے جب ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھ پر کسی کا کوئی احسان باقی نہیں جس نے مجھ پر جو احسان کیا تھا میں نے اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کر کے اس کا بکایا اللہ دے گا کیا اس کے بعد آپ تشریف لے گئے کفن پہنا دیا گیا تھا جنازہ تیار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھایا اور اپنا لواب مبارک عبد کے بدن پر ملا عبداللہ وہ بھائی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں وہ اثر تھا ایک خاتون ہے وہ سلما جن کے نام پر ام میں سلمان نام پڑا آپ کی زوجہ متحرہ کی وہ بھی چھوٹی تھیں وہ ڈیڑھ سال کی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ والدہ کے پاس رہتی تھی تو حضور کی پرورش میں تھیں وہ تو حضور نہ آ رہے تھے تو یہ بچی جو ہے یہ کھیلتی کھیلتی حضور کے پاس چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی پہ پیار کے ساتھ اس بچی پہ پانی کی کلی کر دی नहीं? وہ ان کے چہرے پر پڑی ان کی عمر ساٹھ سال ہو گئی چہرے کا بچپنا نہیں گیا چہرے پہ بڑھاپا نہیں ہے۔ جن صاحب کی آنکھ نکل کے لٹک گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ اس خانے میں رکھ کے اوپر اپنا لعاب مبارک لگا دیا یہ آنکھ بوڑھی ہو گئی ہے موتیاں آ گیا ہے لٹک گئی ہے یہ آنکھ اسی طرح آج بھی جوان ہے پتہ چلتا ہے آج ٹائم اینڈ سپیس نے اس پر اثر نہیں کیا جن کے لعاب کا یہ اثر ہے ان کی شخصیت کا کیا اثر ایک روایت ملتی ہے اس کی اتھینٹسٹی کا مجھے پتا نہیں ہے لیکن بہرحال اب یہ بات چل رہی ہے ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ گھر تشریف لے گئے تو کوئی بچہ رو رہا تھا روٹیاں وہ پکا رہی تھی تو آپ نے آخری روٹی ان سے لے کے فرمایا تم جا کے دیکھو حسین کو دیکھو اور آپ نے وہ روٹی پکڑ کے تو دور کے ساتھ لگا دی ساری روٹیاں پک گئی ہیں جو حضور نے لگائی اسی طرح کرتی ہے آگ اثر نہیں کر رہی ہو آپ نے اپنے دستے مبارک سے سلاب مبارک کو عبداللہ کے بدن پر ملا منافق بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے کو عذاب سے بچانے کے لیے کیا جتن کر رہے ہیں محمد رسول اللہ یہ اسوا ہے سیاستدانوں کو آپ نے دیکھا جب وہ بندہ جس کی ساری زندگی وہ مخالفت کرتے رہتے ہیں اور سیکورٹی رسک قرار دیتے ہیں ملک کے لیے جب مر جاتا تو کہتے ہیں کہ ایسا خلا پیدا ہو گیا اور کوئی بندہ ایسا ماں جنے گئی پھر پتا چلتا کہ کتنے کمال کا بندہ تھا ساری زندگی مولانا مودودی پر جو کفر کے فتوے لگاتے رہے جب ان کا انتقال ہو گیا تو پتا چلتا تھا تو کتب زمان صرف مولانا مودودی ہی تھے انہیں لوگوں کے ظالم یہ جو ان کے انتقال کے بعد کیا یہ زندگی میں کہتے تھے تو تمہیں تکلیف ہوتی ماننے کے بعد جو کہہ رہے ہو اسلام کی بڑی خدمت اسلام کا وہ اسپیکٹ لے کر آئے سامنے جسے ہم لوگ بھول چکے اور اب وہ خلا پیدا ہو گیا جسے کوئی پر نہیں کر سکے ان لوگوں کے جن لوگوں کے فتوے موجود ہیں ان لوگوں کے وہ پیغامات موجود موجودی نمبر جو تھا اس کا وہ پڑھ لگ گیا یہ کیا ہے یہ قول و فیل کا تضاد ہے یہ ہماری روایت ہے جب تک زندہ مردہ باد مر گیا تو زندہ آباد جب تک ایوب زندہ اوب کو کتا کہا جب مر گیا تو ٹرک کے پیچھے تصویر بنا کے کہا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد لیکن آپ دیکھیں کہ آ حضور صلاح کیا جتن کر پھر قبر میں اترے قبر تیار ہوگئی تو آپ نے فرمایا مجھے بتانا قبر تیار ہوگی حضور اندر اترے قبر میں لیٹ گئے تاکہ اس کے قبر کی مٹی میرے بدن کو لگ یہ مٹی عبداللہ کو عذاب کا ذریعہ نہ بنے یہ قبر اسے بھینچے نہیں اور دیکھ رہے ہیں سارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے آشا پر الزام نہیں لگایا بہتان نہیں باندھا اللہ کے رسول اس نے آپ کو عزل نہیں کہا یہ غزوہ عوٹ سے واپس نہیں آیا تھا رستے میں آپ نے فرمایا مجھے سب کچھ یاد ہے عمر لیکن جو میں جانتا تو نہیں جانتا سب کچھ کیا آپ نے فرمایا عمر اگر اللہ اس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو میرا یہ سب کچھ کرنا اس کے کام نہیں آئے گا لیکن مجھے یہ اپنے رب سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آگ سے بچ گئے ایک ہزار آدمی صرف ایک دن میں مسلمان ہوا منافقین میں سے مومن بنا خالص حضور کا یسوا دے کر ان کے دل پسیج گئے انہوں نے ان کہا اس کا کرنا دیکھو ان کا کرنا دیکھو تو ایک عبداللہ کو کرتا دینے اور اچھی طریقے سے بیہیو کرنے سے ہزار منافق بچ گیا نا جہنم سے اس کا نام نظام مصطفیٰ اس کو کہتے سینہ کھلا کرو محبت کو فروغ دو اس امت کو مت توڑو بکول شاعر جگر کا خون دے دے کر یہ پودے میں نے پالے ہیں نبی کی بڑی محنت لگی ہے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کر یہ امت تیار کی ہے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کی جڑیں اور پتے پیٹ پر پتھر باندھ کر پتھر کھا کر کاف کے بازاروں میں یہ امت بنائی ہے اور دالمو حلوے مانڈے کھا کے توڑو مت بڑی قیمتی فرمایا جو میری امت میں تفرقے کا بیج بوئے گا پروردگار اس کو جہنم کا غوطہ لگوائے گا اور اس کی کمر توڑ کر رکھ دے گا جس نے میری امت توڑی اسی لیے تو تمہاری کمریں ٹوٹی ہوئی ہیں اس لیے کہ تم امت توڑتے ہو یہ مساجد امت کو جوڑنے کا ذریعہ نہیں ہے امت کو توڑنے کا سبب ہے یہ مساجد ہیں ولزی نتخ مسجد ذراراً تفریح کم بے نر مین میں تو فرقہ ڈالنے کے لیے جو مسجد بنائی گئی ہے قرآن اس کو کہتا ہے ان دورارن جمعہ کا کیا نام جمع کرنے والا دیکھیے ہمیں کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو اچھی چیز اس کے اندر ہے ہم اسے اختلاف نہیں کرتے کے یہاں دس مربع کلومیٹر میٹر کے اندر صرف ایک جمعہ ہو سکتا لہذا ان کے جمعے میں ان کی یونیورسٹی بھری ہوئی ہوتی یہ کہ اپنی مساجد کو تو وہ مساجد کہتے ہی نہیں نا امام بارگاہ کہتے امام بارگاہ ان کی بھری ہوئی ہوتی کیوں دس مربع کلومیٹر کے اندر صرف ایک جمعہ ہو سکتا دوسرا نہیں ہو سکتا جمعہ کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو جمع کر لوگوں کا اجتماع تمام مکاتمے فکر کے لوگ جمع ہیں. ایک جگہ جمع یہ مسجد ہے ایک مکان چھوڑ کر دوسری مسجد ہے وہاں ان کا جمعہ ہو رہا ہے یہاں ان کا جمعہ ہو رہا ہے سپیکروں کا منہ ایک دوسرے کی مسجد کی طرف کیا ہو اور مسلمانوں کو پمپ کیا جا رہا ہے بس یہ کافر ہیں اور ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے اور یہ جہاں ملیں ان کو مار دو اور ان کا زبیا بھی الال نہیں ہے اور ان کا کھانا بھی الال نہیں ہے جب وہ اپنی اپنی مساجد سے نکلتے ہیں تو پیار لے کر نکلتے نفرت وہ جو کہتا ہے یہ کتابیں نہیں شراب کے پیالے ہیں یہ مساجد نہیں یہ فتنے کے گھر بن کے رہ گئے اب اگر حکومت لاؤڈ اسپیکر پاپا پابندی لگاتی ہے تو ایک سو دس فیصد ٹھیک کرتی ہے. لاؤڈ اسپیکر کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے بونیا اور والا خمسن میں لاؤڈ اسپیکر بھی شامل ہے کل تک تو فتوی یہ تھے اب بھی موجود ہیں وہ فتوے کتابوں میں درد کہ یہ آلائے لاہو لاب مساجد میں اس کا داخلہ بھی آرام ہے لیکن وہ اب سب سے زیادہ یوز ہی نہیں بلکہ مس یوز مولوی کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ کم از کم پابندی ہونی چاہیے کہ کتنے ایرے میں ایک جمعہ ہو سکتا ایک گاؤں میں ایک جمعہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں میری یاد میں سیونٹی سیون میں ایک جمعہ ہوتا مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی کیا رونوں کو اسی میں ملک بھی آئے ہوئے ہیں پٹی بھی آئے ہوئے ہیں راجے بھی سب محلوں کے لوگ آتے تھے نکلتے تھے ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے رونق ہی رونق ہوتی دل خوش ہو جاتا اب پانچ جمعے ہوتے ہیں، ہر محلے والا دوسرے محلے میں نہیں جاتا بلکہ ایک محلے میں آپس میں کا خاندانی تنازع ہوا تو انہوں نے الگ مسجد بنا کے جمعہ بھی انہوں نے مانگا کہ ہم اس مسجد میں نہیں جاتے جمعہ پڑھنے کی، تو جو مقصد تھا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اگر کوئی محل کچہل ہے بھی ہے تو کم از کم جمعے والے دن دھل جائے ایک دوسرے سے سلام کر جب دونوں فریق اس وقت سلح کیسے ہوتی تھی مسجد میں آؤں ہیں دیکھا یار ان کا آپس میں تنازع ہوا ہوا ہے یہ بھی ہے یہ بھی موجود ہے یہ موجود. دونوں کا ہاتھ وقت اور ادھر فلاں اور ٹینگے اور کیا کرتا تھا بچے چلو ہاتھ ملاؤ سلام علیکم سلاح بیوی سے پوچھنے کا موقع ہی نہیں تھا اب تو یہ ہوتا ہے نا گھر والوں سے پہلے لینے این سی لینا پڑتا ہے کہ صلح کروں یا نہ کروں وہ کارڈ بھی آئیں وکٹ جمعے میں پکڑ کے ہاتھ میں لا دیتے سلام علیکم وعلیکم السلام چاہتا جاتا تھا جمعہ پڑھ کے باہر نکلتا تھا کپڑے بھی چٹے دل بھی چٹا صلح ہو جاتی اب اب تو مولوی صاحب ایسا جناب علی وہ پمپ کر کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا باپ کے خلاف ہے باپ بیٹے کے تو سب سے پہلے جو اسلام آپ اسلام آباد میں لانا چاہتے ہیں اس کا سٹیمپل دیں اپنے اندر قوت برداشت بتائیں دنیا کو کہ آپ کی قوت برداشت کتنی جس بندے کو آپ اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتے آپ کو اگر اسلام آباد مل گیا تو اس کو ملک میں رہنے دیں گے آپ نہیں جب آپ کے پاس ایک بندوق ہے تو آپ ایک عورت کو مار دیتے ہیں دوسری مسجد پر آپ فائر کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایٹم بم دے دیا جائے تو ماشاء اللہ کیا کریں گے آپ بسم اللہ پر کے ماریں گے مسلمانوں پر اتنی خطرناک چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی جب تک کہ آپ اپنی ٹالرنس ثابت رکھ کہ آپ کے اندر قوت برداشت ہے دوسرے کا نقطہ نظر آپ سن سکتے ہیں رائے آج کل رائے حکومت کرتی پبلک اپینین پبلک اوپین سے آپ نے ایٹمی دھماکہ کروا لیا کہ نہیں میاں صاحب نہیں کرنے والے تھے وہ ماں فالون وہ لگتے نہیں تھے اللہ نے پٹوجا سے سیکولر آدمی سے دیکھیں کیا کام کروا لیا یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں تھی کے خلاف جو بندے اس کے لیے جا چاہیے تھا اور شاید پروردگار اس کے لیے بخشش کا سامان اسی کو بنا کے وہ بادشاہ کوئی اداب اسے پسند آ جائے کسی کی تو ہم حکم نہیں لگا سکتے اس نے اگر نبی کی چاہے مجبور ہو کے کیا لیکن اس کے قلم سے ہوا ہے اگر اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت کا دفاع کیا تو نبی کی شفات پر اس کا حق بنتا اور میاں صاحب جیسے بندے سے اللہ تعالیٰ نے دھماکے کروا لی موت جائے کیوں پبلک اپینین پبلک اپینین صرف مساجد کا نام نہیں ہے صحافی مزدور ریڑی والا بس ڈرائیور کلینر ان کا نام ہے پبلک اوپینئن جا کے ان کو اپنا اسلام چکھاؤ ان کو تیار کرو وہ تو کان پکڑتے ہیں آپ کے اسلام ان تک رسائی حاصل کرو سیمپل دو اسلام کا پیار محبت ہارمنی ٹالرنس کبت برداشت مساجد کھولو دل کھولو سینے کھولو اللہ تعالیٰ تمہیں بنا دے گا خلیفہ اللہ نے اگر نبیوں کو خود بنایا ہے کوئی خود اپنی مرضی سے نہیں بنتا یہ بات قرآن و سنت سے ثابت کوئی بندہ خود نہیں بن سکتا اللہ مالک الکل ملک کا منتشاہ و تنزل ملک کا ممنت دیتا بھی اپنی مرضی سے ہے لیتا بھی اپنی مرضی سے کوئی چھوڑتا نہیں ہے اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اندر یہ خصوصیات مومنوں والی پیدا ہو جائیں واد اللہ اللہ زینا من کو مامن تم اگر مومن ہو جاؤ اور فرمایا والا تو منحقات اگر آپس میں پیار نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو اور اللہ کہتا ہے مومن ہو جاؤ لایاست اخلیف ہم تمہیں خلیفہ بنا دیں تم کوالیفائی تو کرو نا کوالیفائی کرو وہ محبت پیدا کرو تاکہ تم مومن بنو تو اللہ تعالی تمہارے اوپر ترف کھا کے تمہیں بنا دے گا اللہ سے لڑ کے تم نہیں بن سکتے لہذا کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپس میں محبت مساجد کھول دیں ایک دوسرے کی جو بھی جماعتوں کے اندر لوگ ہیں دین کا کام کر رہے ہیں دین کی طرح لوگوں کو بلاتے ہیں تو اس میں نفرت کرنے والی کوئی بات نہیں ہے جیسے ایک بینک کی مختلف برانچیں ہوتی ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں جی سارے بینک دی دبئی برانچ کے مینیجر نے جی کبھی انہوں نے کہا رہے ہیں یہ دبئی کے ہمیں ابو زا بھی بھائی ایک ہی چیز ہے نا یہ برانچیں الگ ہو گئی لیکن دین تو ایک ہے نا تمہارے اندر پیار کیوں نہیں دے کے شکل ادھر کیوں کر لیتے ہو ثابت ہوا کہ یہ برانچیں نہیں ہیں یہ تمہاری دکانیں اور یہ پروفیشنل جلسی ہے جو ایک دکاندار کو دوسرے دکاندار سے ہوتی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے العالمین دو تین اعلانات ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو رنگ روگن بھی کروا لیا ہے رمضان کی تیاری کے لیے اور ایسی بھی ہم نے سے جو ہے وہ نئے ارینج کیے ہیں ہمارے ایک ساتھی نے یہ پندرہ ساڑھے پندرہ آزار درم کا خود سے انہوں نے ارینج کر دیا اللہ تعالیٰ نے خیر عطا اے یہ سارا پینٹ وینٹ بھی ہے کہ ساتھی نے رات وہ لگے شاہ کے بعد دو فجر کی نماز سے پہلے انہوں نے ختم کر دی اب جو بڑا مسئلہ رہ گیا وہ کارپٹ کا چار سال ہو گئے اس کارپٹ کو اور یہ اب کافی یعنی سہولت والا نہیں رہا زیادہ دیر بیٹھنا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پھر تراوی پڑنا اس میں جاک اللہ جی پچھلی دفعہ ہمارا آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ لگا تھا جی تو ابھی ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کارپٹ میں ڈلوا دوں جاک اللہ جی بڑی بات ہے ہمارے اے سی والے جو جنہوں نے اے سی لگوائے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کی تھی کہ آپ اے سی لے لیں اور ہم انشاءاللہ جو میں ہم بات کریں گے تو کچھ نہ کچھ کلیکشن ہو جائے گی تو ہم یہ کر لیں گے لیکن وہ پرانے اے سی جو تھے وہ اب بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے تو وہ کہتے ہیں جی مجھے خواب میں یہ آواز آئی کوئی کہتا ہے کون کہتا ہے وہ کہتا جب اپنا مکان بنانا ہو تو ڈرافٹ پہ ڈرافٹ بھیجتے ہو اور جب میرے گھر کی بات ہوتی ہے تو اعلان کرتے ہو تم تو انہوں نے کہا جی نہیں میں نے یہ خود ہی کرنا دیا تو انہوں نے یہ کر دیا اسی طرح ان بزرگوں نے بھی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے فرما دو کام تو ہو گئے مغرب کے بعد استقبال رمضان کے بارے میں پروگرام ہوگا اسلامی ثقافتی مرکز میں میرا ان اور پچھلے سال ایک مقابلہ ہوا تھا قرآن کو اسلامی ثقافتی مرکز میں مغرب سے لے کر سے لے کر مغرب کے درمیان ہوتا تھا اور بھی وہیں پہ ہوتی تھی تو اس میں لوگوں کو مختلف سوالات کے جوابات دینے ہوتے تھے پہلے وہ بتاتے تھے کہ جی یہاں سے یہاں تک سوال ہوگا آپ وہ اسٹڈی کر لیں اس کی تو پھر سوال ہوتے تھے اور مہینے کے آخر میں جا کے پھر وہ تمام حضرات کو جو اس میں پہلی دوسری تیسری پوزیشن لیتے ہیں وہ انعام دیتے ہیں یہ بچوں کا نہیں ہے بڑوں کا پروگرام ہے یعنی بچے بھی اگر اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو کوئی بات نہیں لیکن اس میں اگر بچہ اپنے ابو سے آگے نکل گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا بچہ فسٹ آ جائے ابو رہ جائیں یہ بچے بھی اس میں کر سکتے ہیں لیکن بڑوں کا بھی ہے قرآن کو اور وہ آپ کو باقاعدہ نہیں